وبط منهما رجالاً كثيراً ومشاءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيداً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولنا سبيداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد طاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدتاتها وكل مهدتة مدعة وكل مدعة ظلالة وكل ظلالة من النار شام نوجوان ساتھیوں اور ہمارے بین بھائی جس قرت الماعیدہ کی ایکٹ نمبر دو کا حصہ ہے جو میں نے پڑھا ہے و طا منو عرگ ریور تقوا و نا طاہا منو عرگن عیسائیت <وَالْبُدْوَا> نے اللہ رب العظم اسلام کا ایک بڑا وصول اور ایک بڑا اہم ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی معاشرہ اور کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جو بغیر آپس کے تعاون اور تناسر کے قائم ہو سکے یہ دنیا ایسی چیز ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہر انسان کو دوسرے کی مدد کا محتاج بنا دیا ہے ہر انسان دوسرے کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی انسان اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے بڑا سے لے کر کے چھوٹا ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے ایک بہت بڑا فال مالدار ہو سرمایہ دار ہو وہ غریبوں کا محتاج ہے جب تک غریب اس کو نہ ملے مزدور نہ ملے غریب نہ ملے تب تک اس مالدار کا مال استعمال نہیں آ سکتا وہ غریبوں کا موہتاز ہے غریب جو ہیں ادنا کر کے, کے لوگ وہ کسی شرمایا تھا اور مالدار کے موہتاز ہیں دنیا کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر اپنا خانہ کھول کر کے کہیں بیٹھ جائے اور وہاں مریض نہ آئے تو اس کا سارا خانہ برباد اور جیران ہو جایا کرتا ہے وہ مریضوں کا محتاج ہے مریض جیسے ڈاکٹر کے محتاج ہیں ویسے ہی ڈاکٹر مریضوں کا محتاج ہے اس دنیا کے اندر انسانی معاشرے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے جوڑ دیا ہے ہر ایک کو دوسرے سے تارک کو قائم رکھنا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے تعلقات اور ایک دوسرے کے روابط کا جو معیار رکھا ہے وہ یہ اللہ ورنہ تعمن ہمیشہ تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو تقوا اور او او او تقوا یہ دو چیزیں ہیں ان پر ہمیشہ تمہیں ٹکڑے کی مدد کیا کرو کہا غلو الگ و تقوا یہ دو لفظ ہیں اے در اور تقوا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرق قرار دیا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کرے در اور تقوا پر در اور تقوا یہ دونوں کیا ہیں بر کا ترجمہ کیا جاتا ہے سیر الخرا اور تقوا کا پر مطلب سر کن کن کرا یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اچھے کام کے کرنے اچھے کام کے پھیلا ہر انسان کی مدد کرنا اچھی باتوں میں تمہارے اوپر فرق ہے کوئی بھی انسان ایک اچھا کام کر رہا ہو خیر خیر میں تو اگر کوئی نیک عمل ہو کر رہا ہے نیک تحریک چلا رہا ہے نیک کام ہو کر رہا ہے تو ہر مسلمان کی ضرورت فرق ہے کہ اس کی مدد کرے اسی طرح سے تقوا پر تکوا کا ترجمہ کیا گیا وقت خیر کل منقران یعنی برائیوں کے بچانے اور برائیوں کے چھوڑنے میں بھی منقرا سے ساتھ رہنے اور منقران کو دکھانے میں ہر مسلمان کا پرد ہے کہ دوسرے کی مدد کرے نکار خیر کے پھیلانے اور شر کے جانے میں ایک دوسرے سے تعاون کرے اور یہ تعاون جو ہوتا ہے اسی سے آپس کے ہل پر آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے رب العالمین نے قرآن ساتھ دیں اسی وصول کو بیان کیا تعمیر و تفوا وام الگ کس میں ادوان اور برائیوں پر کسی کی مدد نہ کرو ڈکوا اور نیکی اور بھلائی میں برائیوں کے ختم کرنی نے معاشرے کی اصلاح کرنی نے ایک دوسرے کی تم مدد کیا کرو پورا اسلامی معاشرہ جو ہے چہرے بھائی تعاون و تقواہ پر ہے اور اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ ابراہیم خلیم اللہ نے فراستان کو جب حکم دیا کہ اے عبرانی اس مقام پر ہمارے گھر کو اور ہمارے مقام ہمارے گھر کو ہمارے پیر ہمارے گھر کاغت اللہ کی تعمیر کرو اور یہ بھی یاد رکھیں یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے محتاد ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے سب سے پہلے اس کی پہلی ابتدا جو ہونی چاہیے اپنے گھر سے ہو ضروری ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کا تعاون کرے بیٹا باپ کا تعاون کرے شوہر اپنی بیوی کا کام کرے اور بیبی اپنے شوہر کی کام کرے بھائی اپنے کریں یہ سب سے پہلے ایک دوسرے کے تعاون کا سلسلہ میرے بھائی اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے اسی لیے حدیث کیا ہے صحیح بخار کی آواز سے کہ نبی نبھی ارے صرف رماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نیبراحی خالی اللہ کو حکم دیا کہ آپ ہمارے گھر کھانے کعبہ ما کی تعمیر کریں ابراہیم خلیل اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو حکم بات ہی سب سے پہلے اپنی دیکھے اسماعیل کو بلائے اور فرمایا اسماعیل امریکہ اسماعیل میرے دیکھے اللہ نے مجھے بڑا کام کرنے کا حکم دیا ہے ہماری بڑی ذمے داری کا بھی ہے حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ کون سی ذمے داری ہے بتائیے ابراہیم خاطر کہتے ہیں اس ذمے داری جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے کیا اس और داری اور اس حکم کو عملی جانا پہنانے میں تم ہمارا تعاون کرو گے ہماری مدد کرو گے اسماعیل ہے بنایا अभी بھائی صاحب بالکل آتے فکر रहे آپ بتائیں وہ کیا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر دیا ہے ہم ضرور آپ کا اس میں تعاون کریں گے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے بیٹے دیکھو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان یہاں ساری صاحب ہم تعمیر کریں بےک اللہ یہاں تعمیر کریں ہماری تم مدد کرو اسماعیل رہ مدد کرنے لگے رب قرآن نے اسما کے فَرَأَى كَانَ دَرْنَكَ الْكِيرَ وَإِذْ يَرْفَعُ الْمُرَاهِقُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَيُسْمَعُ صَرَّتَا تَفَصَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّبِيعُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو مسلمانوں اس وقت دکھ جب امراغی بنے اور ان کے بیٹے اسماعیل ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کا تعارف کر کے کھانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور کھانے کعبہ کی تعمیر کے مطلب دعا کر رہے تھے باپے کے اور اپنا اتنا کا تمیر اے اللہ ہم باتیں پھر مل کر کے جو آپ کے اس گھر کی تعمیر کیے اللہ ہماری خدمت کو قبول کر لیں آپ سننے والے اور جا والے ہیں اسی لیے میں نے کہا سب سے بڑا ضروری ہے میرے بھائیوں ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا باپ کوئی نیک بات ہے اور کوئی نیا پلان پیش کرے اور اچھے کار کو گھر کی اصلاح کے لیے جی. خیر کے لیے جی. بڑائی کے لیے جی. اگر کوئی قدم اٹھائے تو اولاد پر فرض ہے کہ اپنے باپ کی مدد کرے باپ کی مخالفت کرنا یہ کسی بھی صورت سے ظاہر نہیں ہے اسی طرح سے اگر بیٹا کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا سیکھتا ہے کہ بیٹا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے اور اس کا کام کرنا فرد ہے اللہ پن آدمی نے اسلام کی بنیاد بھی تعلقات پر رکھی ہے تو عام امو ادل تک ونا تو آم اب اسی طرح سے ضروری ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی مدد کرے اور بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے جب تک یہ دونوں اپنے گھر میں رہ کر کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے لیکن تعاون نت ہونا چاہیے خیرات پر فلائیوں کے سرنے پر اور پورائی اور منقرا بے سار رہنے پر یہ دل اور تقبا پر قابل ہونا چاہیے اسی لیے صحیح بخاری کی اس حدیث کو یاد کریں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تارا روایت کرتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم وی بتائیں آپ کے نبی علیہ السلام کے جی گھر میں رہتے ہیں تب آپ کیا کیا کرتے تھے واہ یہ نبی علیہ سرا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کا اپواج متحرار کرتے تھے ان کی کسی مدد کیا کرتے تھے جو گھر مصیبت ہمارا بہترین گھر ہوگا جب ماں باغ یا یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نیک کاموں کا کرتے رہے اور کسی ہمارے معاشرے میں دی بگاڑ پیدا ہوتا ہے شوہر کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور عورت کا اپنا اپنا اور سوہر کے عورت کی اپنی رائے الگ ہوتی ہے وہی گھر میں بگاڑ فس پیدا ہوتا ہے نہ بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے اور نہ تو گھر میں تینوں ایمان آ سکتا ہے حضرت آ شرط اللہ تارانہ سے پوچھا جا رہا ہے اب میٹھا بتائیں نقی رہ گھر میں کیا کیا کرتے تھے حضرت آ شرط اللہ تارانہ نے مختصر انکار سے بڑا پیارا جواب دیا نقی الحاطہ زندگی کا نقشہ ٹیتا کہنے کہ اللہ کے بندور نکل رہی طرح جب گھر میں رہتے تھے تو کیا پوچھنا کیا آدیشان زندگی آپ کے کام آئی قدرنی تھی کام رقص سے وہ نہ رہو وہ لفظ تو سو رہو منوی وی کما یا منو رش روپی اور کیا پوچھنا ہے نکش का گھر میں بہرے اگر اپنا جوتا یا گھر والوں میں کسی کا جوتا ٹوٹ گیا ہے تو آپ اس کا اپنا جوتا پل لیا کرتے تھے وہ یقین تو سو بہو اگر کرتا یا کپڑا پھٹ گیا ہے آپ سوئی सुई لیے लिए طور پر पर उसको आप کرنے करने लगे। अगर आपने دیکھا نہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے جوتا سینے کی ضرورت نہیں ہے کپڑا بھی نہیں پھٹا ہے کپڑے کو سینے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتی ہے نہ میرے سسم سا بے نہیں بیٹھا کرتے تھے وہ کام ہے یہاں بالوں دوسرا کام ہوتا ہے گھر کا نہ بھی ریساسم وہ کرنے لگتے تھے یعنی اگر میں کھانا پتا رہی ہوں تو نہ بھی رہے کا سا سام پانی بھرنے لگتے تھے میں پانی کر رہی ہوں تو نبی رہساں گھر کا جھاڑو لگانے لگتے تھے کہتی ہیں یہی نبی رہسان کی زندگی تھی تو میرے بھائی گھریلو زندگی بھی اسی وقت سے انسان کی اچھی بنتی ہے جب میاں دیبی ایک دوسرے کی مدد کرے اور ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں تعاون کرے اسی لیے حدیث کے اندر آیا نبی رہے سافان فرماتے ہیں اے لوگ او جہاں کو سب سے اچھی بیوی بی وہ ہے ہے اپنے سوہر کی ہماہوں پر یہ سارنگا کرن وہ کلمنشا کرن وہی نہیں آج فرمایا جس انسان کوکراہی کرنے والی زبان مل جائے شکر کرنے والا دل مل جائے اللہ فکو اور پناہوں پر صبر کرنے والا ہمت والا جسم مل جائے اور, اور, تو ہی اور جس کو اپنے گھر میں ایسی ایسی موبائل عورت مل جائے جو برابر پیڑ کے معاملے میں ہاتھ میں اپنے شوہر کی مدد کرنے والی ہو آپ احساس ہمارا یہ چار نعمتیں جس کو دے جائے منہ میں اس منہ میں سکری کرنے والی سامان اس سینے میں شکر ادا کرنے والا اس آپ و شاپ اور اسی طرح سے ایسا کنر جو انسان کرانے والی آزمائشوں اور پڑاؤں میں ہمت کے ساتھ صبر کرے اور ارے ساتھ ہر جس میں دین بار بیوی دی آ جائے جو اپنے شوہر کی ہمیشہ ہر شکتی بات اور تین کے باتوں کو تعاون کرے آپ نے شاپ جس کو یہ چار نعمتیں مل گئی سب جو دنیا آ کر ساری نعمتوں سے مالا مال ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ چاروں نعمتیں جو بڑی عالیشان ہیں ان سے ہم سب کو نواز دے دنیا میرے بھائیوں بات کر رہا تھا ہمیشہ ایک دوسرے کا تناسو ہونا چاہیے تعاون ہونا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے پھر آپ اپنے گھر کے گھریلو زندگی تو زندگی سے آپ باہر نکل جائیں جہاں آم کو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تعام الگ سر ویوستھا تمہار وہاں تعام الگ اس نور تمہار اے وہاں ایک دوسرے کی کتاروں اور نیتی اور بڑھائی اور گناہش کے مٹانے میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو صحیح بخاری اور صحیح دکھی کی حدیث حضرت نعمان ابن مشیر رضی اللہ ہو تارا ہوا ہرا کرتے ہیں کہ کبھی سب شام میں ساتھ ہمایا مسر المؤمنین مسر المنی نا جی کباتوں میں ہی وہی واحد آپ کو یاد رکھو میں تراح میں ہی وہ تراح کبز کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے ایک مومن کا معاملہ اپنے موبن بھائیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بڑا عالیشان اور ایک مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ مل کر کے جو معاشرہ تیار کرتے ہیں وہ معاشرہ بڑی الفت اور محبت پر قائم ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہمارے نا مسلمانوں کی مثال آپس میں آپس میں مسلمانوں کی مثال تواتی تبدیل کے اندر توات سواد اس کو کہتے ہیں اللہ و سر اب کی زمان میں تو آب کہتے ہیں وہ عمل وہ عمل جس کے ذریعے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے جب اسی لیے کہا جاتا ہے سواد کا مطلب یہ ہوا آپ ہر محمد ایک مسلمان اپنے مسلمان بندو بھائیوں کے ساتھ اور مسلم معاشرے کے اندر وہ ساری چیز اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے آپ اپنے دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے وہ کیا ہے نمبر ایک آپس نمبر ایک آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنا نہیں رہے سلام کرنا کثر جہاں مسلمان بھائی ملے السلام علیکم کرو سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اس لیے آپ نے ارشاد نمایا کیا میں تمہیں ایسا مرنا بتا دوں اگر تم انہوں کو ہی اپنا لو تو صاحب تم آپس میں تو کیسے محبت کرنے لگو گے صحابہ صحابۂ نے کہا بنا یا رسول اللہ آج پرنا علیکم آبت میں آپس میں خوب کثرت سے سلام کرو اگر شناب کرو گے تو شناخت کی برکت سے نہ سارا تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا لیکن ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا اپنے پہچانوں کے ساتھ کرتے ہیں مسلمانوں سے بھی اپنے پہچان بڑھے تو ہم کرتے ہیں اور ایک دن اور بتا دیں بڑے سوچ کے ساتھ آج آپ کرنا بھی چاہیں مسلمانوں سے سلام کرنا بھی چاہیں تو ننانوے فیصد مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے شہری نعمتوں سے محروف ہو گئے تمہارے لباس تمہاری شکل تمہاری صورتیں تمہارے کردار تمہارے چار چرن سے پتا نہیں چلتا کہ یہ سامنے مسلمان آ رہا ہے اگر اپنے بتا اپنی شکل صورت اپنے چار چلن کو ایسے بناتے کہ تیسرے سماجوں کا مسلمان آ رہا ہے تو سلام کرنے والا مسلمان بھائی آپ سے سلام کرتا آپ جواب دیتے تمہارے دل کی اور دونوں کی برکت سے آپس میں دل مل جاتے اور ایک دوسرے کسی میں نہارافت اور محبت پیدا کر دیتا ایسے ہی میرے آپس میں جو چیزیں محبت پیدا کرنے والی ہے جوڑ دینے والی ہے آج مت دوا دواپو آپس میں ایک دوسرے کو ہتھیار پیش کیا کرو گفٹ کی تو دے دو گے تو اس سے بھی اللہ نہ تمہارے دلوں میں ان خطو محبت پیدا کر دیتا ہے نمبر تیس جو بڑی اہم کی آپس میں محبت پیدا کر دینے والی ہے نے ساتھ سمایا اپنے گھر سے نکلو اور اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لے کر جاؤ اب اسلمان بھاری کی دکان پر اس کے آپس میں اس کے گھر میں اس کی مجلس میں شروع اللہ اپنی ری ملنے کے لیے جائے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے محبت پیدا ہو جائے گی اس کو کہا جا کر سوان آبر شاست مانا اے مسلمانوں تمہاری آدت میں محبت ایک دوسرے کے لیے وہ آمان کرنا جس سے چیزوں کو محبت پیدا ہوتی ہے وہ سواخوں میں ہی اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرم کرنا مہربانی کرنا رحمت سے پیش آنا اخراج سے پیش آنا ہمدردی کے ساتھ پیش آنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو حقیق کا معاملہ کرو ان کا تو محبت کا معاملہ کرو اے تحفہ مہربانی کرو اس سے بھی دلوں میں و محبت پیدا ہوتی ہے نمبر صرف وہ تعاط و تعاصب تعصب بڑی اہم چیز ہے تعصب کتوں کہتے ہیں اور ماحو یہ ہمارے ہاتھ میں ماد ہے اس کو الگ کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کو اس طرح سے موڑتے جائیں ایسے موڑ کے جائے ملاتے ڈالے اور ایک دوسرے سے چھوڑتے ڈالے تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تا تاہ مطلب ہے ایک دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھو جتنی تم اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی تم مدد کرو وہ تا تھی اور ایک مسلمان ہو آپ اپنے تمہیں دوسرے کی مدد کرو گے تا بنو الگ معام تمامس میں ہر مسلمان بھائی کی بھلائی میں نیٹی میں اچھی باتوں میں اس کی مدد کرو کوئی پریشان حال ہے آپ نے اس کی مدد کیا کوئی روڈ پر کھڑا ہے آپ نے اس کو گاڑی پر بیٹھا لیا کوئی مصیبت لگا ہے آپ اس کی مصیبت میں کام آ جائیں آپ نے شاعر سمایا یہ تین چیزیں ہیں ایک تو وہ آمار کرنا اس کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو نمبر دو وہ طرح میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ و کرم کرنا مہربانی ان قدم و کا شروع کرنا اور نمبر بیس میرے بھائیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا کے ساتھ یعنی مدد کرتا ہے اس کا سارم کرتا ہے آپ نے ساتھ سمایا ان تینوں آواز کی برکت سے جب مسلمان یہ تینوں آمار کرتے ہیں ان تینوں آمار کے کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے سے ایک معاشرہ اور ایک سلسانٹی اور ایک مشتبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ دیکھنے میں تو ہزاروں نظر آتے ہیں لیکن تجسپین اور دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کے مانند بن جایا کرتے ہیں ہر اللہ کا سے ہندوستان برآمان بنا ہر دنوں میں اختلاف ہے دنوں میں نفرت ہے پشت ہے ایک دوسرے سے لڑنے پھرنے ایسے کے لیے ہم تیار ہیں حالانکہ اللہ کا فرماتے ہیں موقع تمہاری شان ہونی چاہیے ہوتی ہے وہی جب سطارا سہو آدمی کے سر کے اگر تکلیف ہوتی ہے تو سر کے تکلیف جسم کے سارے اربا شامل ہوتے ہیں ارب نے فرمایا یہی چیز مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمان اپنی تکلیف سم تھے ایک مسلمان کی پریشانی کو سارے مسلمان اپنی پریشانی سم تھے اور ایک بوٹ کے دم کو سارے مسلمان اپنا دم اللہ خم بھی واقع ہوئی ہے الحمد للہ وقفہ اللہ کے رسول سلم نے ایک حدیث کی اور بڑی پیاری بات بیان کی یہی مسلمان جو آج الگ الگ چکھرے بکھرے نظر آئے آج میں کم اللہ سماتے ہیں تمہاری محبت اور تمہارا ایک دوسرے سارے مسلمان پر پرندہ عائد کر دیا کہ ہمیشہ بھلائی اور پرائی کے کرنے نٹانے اور کے اور ان قرار کے ختم کرنے میں ہمیشہ تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو تمہارے تعلقات کی بنیاد دل اور سکوا ہونا چاہیے اگر آپ رہے ہیں پینا تک وہاں پن آج دنیا کے ہم سارے مسلمان اگر عمل کرنے لگے تو اللہ پر ہم مسلمانوں کی ایسی طاقت دنیا میں بن کر کے ابھرے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو مٹاونی کرتی شکست نہیں دے سکتی بڑے مضبوط اور بڑے پتی بن کر کے ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے نوی رہتا نے ساتھ سمایا شہید بخاری اور مسلم کہہری کتنی پیاری آدھے دشا آپ ایسا ہمارا المو میرو نل ونیا اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے نیکی اور پڑھائی میں کا ساتھ دیں گے برائی کے ختم کرنے میں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اس پر اگر مسلمانوں کی محبت ہو جائے اور اتفاق کے پیدا ہو گیا تو نبی رہتا سانس کتنی قوت اور طاقت بن کر کے امت متنبہ زندگی گزارے گی اس کی ایک اشار آپ نے دیا فرمایا سن لو المو مینو نیل موہمن کل دنیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی طریق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہی مددگار ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے وہی تو وہ, وہ, وہی تعلق ہوا کرتا ہے ایسے کلکن جیسے دیوار گھر آپ نے سواس کروایا پھر دی دیکھو گھر ہے تمہارا یہ گھر اس گھر میں ایک دیوار قائم کرنے میں کتنی چیزیں بندہ اللہ ہے سب آپس میں جڑی کابوک ہے سیمنٹ ہے سریا ہے چونا ہے کلر ہے بتا ساری الگ الگ قیمے ہے چور اٹھا لے جائیں اگر ناخور نہ بیٹھا رہے تو دو میں سب صاف ہو جائے گا تو اپنے بھی بچانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے نہ سریا اپنے کو بچا سکتا ہے نہ تابوت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن نبی رک فرماتے ہیں جب یہی سارا میں ڈنکر تب آپس میں جو آپ جڑ گئے مل گئے سڑیا بھی مل گیا تابوک بھی جڑ گیا سیمنٹ بھی جڑ گیا سب سے کمزور چیز سیمنٹ تھی آپ ہاتھ میں رکھ کے بھوک مارے اڑ جائیں سیمنٹ سیمنٹ کا بکوج ہی ختم ہو جائے لیکن تابوت سے سڑیا سے بیمار میں جب مل گئی تو بڑا جتنی چیزیں اس میں لگی ہے تابوک سے بھی زیادہ قوت اپنی مل کر چیز سیمنٹ کی اور سب سے مضبوط چیز سیمنٹ بن جایا کرتی ہے آپ گوبلا تمہاری تمہارے آسط کے تعلقات اور ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کو سپورٹ دینا اس کی مشال ایسی ہے کل دنیا جیسے دیوار ہے دیوار اور گھر کے اندر بلڈنگ کے اندر پچیس سو چیزیں ملی ہوئی ہے اور سردوڑیاں دیکھو کیسے ملتے ہیں تابو کیسے ملتے ہیں کمبے آپس میں کیسے ملے ہوئے ہیں آپ نے وہ سب نسا رہی مل پکڑے آپ نے اپنی سما اگلوں کو اس طرح سے ملایا اور سمایا دیکھو جیسے میری انگلیاں مل گئی ہیں کے ہے کتنی طاقت آ گئی ہے سے نکال نہیں سکتی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپس میں سہارن اور تناسن کے توفیق نہیں فرمائے آپس میں ملو ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کا ساتھ دو ایک دوسرے کے کا کام آؤ ہم نے تمام گھائیوں کو اپنے اپنے حقوق کو پہچانے کی توفیق نہیں فرمائے لے سمجھے لیبر ہمارے لیبروں کے ہم محتاط ہیں لیبر سمجھے ہم گریبوں ہم مالداروں کے محتاط تھے روز پر والا آدمی یہ سوچا اللہ نہ اس روڈ پر کتنے سدھڑنے والے ہیں سب کی مدد سب, سب کے ساتھ خرابی کرنا سب کا تعمیر کرنا اور وصول و قانون کا لحاظ پابندی کرنا ہر ایک پر ضروری ہے ہے پیدل چلنے والا گاڑی پر والا روز کا راشن جانا یہ آپ نگر ایک دوسرے کا تعلق رہے تو کوئی مشکلات دنیا میں باقی میں رہے گا الہازہ نہیں ہم نے جو بیمار ان کو شفا کر دیا تھا جو مخلوط ان کے قرض کو ادا کرا جو پریشان ہاتھ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا جو مشکلات ہیں رہا تھا ان کی مشکلات کو دور کر دو الہ راج عمین ہم تمہارا مسلمانوں کو ایک بنا دے آپس میں دوسرے پھول پر محبت پیدا کر دے اور الہ ہمیشہ والسدي بعض أفر هم يأتو فاكي منذكر نهوانا منعدي اللهم اكتل الأمين والأمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل والحسان وإلتاء للقربة وينهى عن تفاة الشعر والمنزه والبسل يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه لسدق لكم واذكروا الله تعالى أكبر